تعلیٰ و تبارہ کف القرآن ولفرقان الحمید بسم اللہ رحمٰن الرحیم ون تم النا ان کن تمین صدق اللہ مولان العظیم تعلیٰ و تبارہ کافی شان حبیب ہی يا و عامرا ان اللہ عليه ملا اکتحس یا والسلام سلاۃسلام علیک رسول اللہ واصحابك يا محبوب صابقیا محبوبہ تمام حمد و تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدہ الکریم کی ذات بابراکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاہ جہاد بھی اللہ جل وعلا کی کی ہمدو سنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں امت مسلمہ کئی صدیوں سے زوال و انحت کی زندگی بسر کر رہی ہے عرب عجم میں امت مسلمہ کو زبا کیا جا رہا ہے قابل کندھار قلعہ جنگی دشت لیلہ تورا بورا تقریب موسل بغداد القدس کشمیر غزہ آزر سومالیہ صومالیہ جہاں جہاں بھی کچھ تو خون ہو رہا ہے وہ امت مسلمہ کا ہو رہا ہے سابرا اور شتیلہ کے کیمپوں میں قیدی ہمارے ہیں گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے تڑپتے ہوئے زندگی بسر کرنے والے مجبور لوگ اس امت کے ہیں ابو غریب جیل کے اندر سسک سسک کے زندگی کی سانسیں پوری کرنے والے امت مسلمہ کے بیٹے ہیں آفیہ صدیقی اس قوم کی بیٹی ہے ام احمد میری قوم کی بیٹی ہے اس امت کو جس اذیت ناک لمحوں سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں اب برما میں جو حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ جتنی عددی کثرت اس وقت رکھتی ہے اس سے قبل یہ تعداد بھی اس کی نہیں ہوئی دنیا کی پونے چھ ارب آبادی میں سے ایک ارب چالی کروڑ اہل دین اہل ایمان اہل اسلام حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے مسلمان ہیں چھپن ستاون باقاعدہ اسلامی حکومتیں ہیں خیر سے ہم ایکمی طاقت بھی ہیں ہمارے پاس وسائل کی کمی بھی نہیں تیل کے بڑے ذخائر ہمارے پاس ہیں زری ملک ہیں لیکن اس کے باوجود دنیا کے اوپر جو ذلت جو پستی جو زبوں حالی کا ہمیں منہ دیکھنا پڑ رہا ہے تاریخ عالم میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے امت مسلمہ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا چکا ہے ہمارے اوپر جو چھپن ستاون اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں وہ مغرب کے ایجنٹ ہیں امت مسلمہ کا خون رس رہا ہے اتنے مسائل ہیں کہ اگر ان مسائل کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں تو اس کو گنتے گنتے یہ وقت گزر جائے امت مسلمہ اس کار مزلت میں کیوں گری ہے آج کے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ ہم مادی طور پہ دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے اس لیے آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں ہم وہ ایجادات نہیں کر رہے جو دوسری قومیں کر رہی ہیں ہمارے پاس معاشی وسائل وہ نہیں ہیں جو دوسری قوموں کے پاس ہے علامہ اقبال نے امت کے اس دکھڑے کو بڑی دیر قبل بیان کیا اور اقبال ایسا شخص ہے جس کو حکیم الامت کہتے ہیں امت کے درد کو بھی جانتا ہے مرض کو بھی جانتا ہے علاج کو بھی جانتا ہے امت اس کار مزلت میں کیوں گری اور اس رسوائی کا شکار کیوں ہوئی اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں اس کو اگر یہ سمجھا جائے کہ دولت کی قلت سے ہم رسوا ہو رہے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے اگرچہ اس دور میں معیشت ایک اہم چیز ہے جو لوگ معاشی طور پہ پس ماندہ ہوتے ہیں اس معاشرے میں ان کو خاطر خاک توجہ نہیں دی جاتی لیکن امت مسلم کے زوال کا سبب مادیت نہیں ہے اس لیے کہ اس کی بنیادیں مادیت سے مضبوط نہیں کی گئی ہیں اس کی بنیادوں میں روحانیت رکھی گئی ہے اس کے زوال کا سبب دین سے دوری ہے امت مسلمہ کی رسوائی اور پستی کا سبب اس مرکز سے اپنے رشتے کو کمزور کر لینا ہے جس نے ان کو عزت دی سرفرازی دی تعظیم دی اور توقیر فراہم کی باقی رہی بات غربت و امارت کی اسلام کی تاریخ میں ہم نے یہ سارے دور دیکھے ہیں لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ سانوی حیثیت رکھتی ہیں اس زمانے کی کہانی بھی ہمیں یاد ہے جب ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے پیوند لگے لباس پہنتے تھے وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے جب ہمارے پاس دو گھوڑے تھے چھ زرہیں تھیں آٹھ تلواریں تھیں ستر اونٹ تھے اور ہمارے مقابلے کے اندر جو دشمن آیا تھا ان کے پاس ایک سو زیرا پوش نوجوان تھا ساڑھے نو سو کی تعداد کے اندر ان کا لشکر تھا ان کے پاس گانے والی رنڈیاں بھی تھیں اور دادے ایش دینے والے ان کے پاس نغمے اور مضراف بھی تھے کھانے پینے کے سامان بھی وافر تھے ادھر فاقہ مست لوگ جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے تھے کیا بلال امیر تھا کیا سلمان فارسی امیر تھا کیا ابو غفاری کسی امیر شخص کا نام ہے کیا بدن کے اوپر پیوند لگے لباس پہننے والے وہ فاقا مست کیا امرا کی فہرست میں آتے تھے ہمیں تو وہ کہانی بھی اسلام کی غربت کی یاد آتی ہے کہ جب احد کے اندر ستر شہیدوں کے لاشے پڑے ہوئے ہیں تو حضرت صفیہ حضور کی پھپھی اپنے بھائی حمزہ کے لیے دو چادریں لے کر کے کفن کی آتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قبر میں حمزہ کو دفن کیا جائے اسی قبر میں مصعب بن امیر کو بھی کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے اور کہا میرے چچا کے لیے اس کی جو بہن میری پھپھو جو دو چادریں لے آئی ہے کہا ایک چادر ہم مسعب بن عمیر کو دیں گے یہ مصحب بن امیر کون ہے تاریخ پڑھو کتنی دل آویز تاریخ ہے مکے میں ایک امیر ترین خاتون ہے جس کے بیٹے کا نام مصعب ہے اور وہ اپنے بیٹے کو اتنا خوبصورت لباس پہناتی ہے اور اتنے خوبصورت خوشبو اور اطر اس کو لگاتی ہے کہ مصحب بن امیر جن گلیوں سے گزرتے تھے دیر تک وہ گلیاں مہکتی رہتی تھیں لوگ کہتے تھے یہاں سے مصب گزر کے گیا ہوگا اس لیے یہ گلیاں مہک رہی ہیں اچھا پھر مصب پہ نظر پڑتی ہے میرے محمد عربی کی اور مصب بن امیر حضور کی زلفوں کا اثیر ہو جاتا ہے ماں کافرہ ہے جب پتا چلتا ہے تو اس کا لباس بھی چھین لیتی ہے سہولتیں اور آسودگیاں بھی واپس لے لیتی ہے پھر وہ وقت بھی آیا کہ مصب بن امیر ہبشہ کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں مکے کے حالات کچھ تھوڑے سے خوشگوار نظر آئے تو وہ حبشہ سے واپس مکے جب پلٹے تو ان کے بدن پہ جو چادر تھی وہ جگہ جگہ سے پٹی ہوئی تھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے کہا یہ وہی مصعب ہے جو اتنا خوش پوش نوجوان تھا کہ میں نے پورے مکے میں اس سے خوبصورت لباس پہننے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا اور آج میرے مصعب کو پہننے کے لیے جو چادر میسر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے اور آج عہد میں یہی مصب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں ہے حضور نے کہا جو میرے چچا کے لیے دو چادریں لائی ہیں ان میں سے ایک کا کفن مصحف کو دے دو نا اور دوسری چادر سے کفن میرے چچا کو دے دیا جائے اچھا حضرت مصحف کے لیے بڑی چادر رکھ دی گئی اور حضرت امیر حمزہ کے لیے جو چادر تھی وہ چھوٹی تھی اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں نگے ہو جاتے اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا حضور نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر اس خرنامی نامی گھاس ڈال دو میں یہ اسلام کی غربت کی کہانی تو میں سنا رہا ہوں جب میرے رسول کے چچا کے لیے پورے کفن کا ٹکڑا بھی دستیاب نہیں تھا اسلام اس وقت بھی عزت پا گیا تھا اسلام اس وقت بھی ذلیل نہیں تھا اسلام اس وقت بھی سر بلند تھا اور اسلام اس وقت بھی عزتوں کی مسنت پہ تھا یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی انہ کھڑے ہیں چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے کچھ بھوک مٹ جائے حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے چلتے ہوئے حضرت ابو ایو بنساری کے گھر کے قریب سے گزرے حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے حضور نے تمہ مرضی گھر لے گئے چٹائی بچھائی حضور کو بٹھایا گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی یہ کہہ کہ کے واپس آئے حضور کے پاس بیٹھے نظر چہرے پہ پڑی تو گبراہ گئے نکاہت کے آثار اتنے واضح تھے سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا اٹھ کے باغ میں چلے گئے کھجوروں کا خوشہ توڑا حضور کے سامنے رکھا کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا حضور سے عرض کی گئی حضور آئے کھانا تناول کر لیں حضور نے دسترخان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی مال کے کودید ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نیمتے ہیں ان کے خالی ہاتھ میں آپ کو پتا ہوگا کہ جب میرے رسول کا انتقال ہوا ہے حضور کا وصال ہوا ہے تو حضور کی ایک ذرا ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی حضور نے زرہ رکھ کر کے سے کرز لیا ہوا تھا یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے اور پھر اللہ نے اسلام کو امارت کے رنگ بھی دیئے آؤ تمہیں کہانی سناوں حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں روایت ہے یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ایک شخص آیا کہنے لگا حضور غربت نے میرا برا حال کر دیا ہے اور اس نے شکایت کی غربت کی پسماندگی کی اور اپنی معاشی بدحالی کی پھر ایک شخص آیا کہنے لگا حضور میرے پاس دولت تو ہے لیکن میں نے جس منزل پہ جانا ہے راستہ پر خطر ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کیسے راستہ طے کروں تو یہ دو لوگوں نے یہ باتیں کی تو حضرت ادی کہتے ہیں کہ حضور نے روئے سخن میری جانم موڑا اور میری جانب مخاطب ہو کے کہا ادی ہیرا دیکھا ہے ادی کہتے ہیں میں نے اس کی حضور دیکھا نہیں سنا ہے ہیرا یہ شہر ہے عراق کا تو حضور نے فرمایا ادی تو نے ہیرا دیکھا ہے میں نے کہا نہیں حضور دیکھا نہیں اس کا تذکرہ سنا ہے فرمایا ادی اگر اللہ تجھے زندگی کی مہلت دے تو سے ایک خاتون چلے گی تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور مکے تک پہنچے گی اور اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کرے گی اور اس کو ہیرا سے لے کر کے مکے تک اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ پھر بنو تے کے ڈاکو مر گئے ہوں گے جنہوں نے عرب کے اوپر روپ ڈال رکھا ہے تو وہ تو پھر ختم ہو گئے ہوں گے کہتے ہیں میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے مزید میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا ادی اگر تجھے اللہ نے زندگی کی مہلت دی تو, تو دیکھے گا کہ کسرا کے خزانے تیری جھولی میں ہوں گے تو اس دور کی سپر طاقت تھی میں نے کہا حضور کسرا بن ہرمز حضور نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز کہتے ہیں کہ حضور نے پھر فرمایا دی اگر تو زندگی پائی تو تو وہ دن بھی دیکھے گا کہ ایک شخص زکوات کی رقم لے کر کے زکوت کی چاندی لے کر کے زکوت کا سونا لے کر کے نکلے گا اور اس کو کوئی زکوت کا مستحق ہی نہیں ملے گا حضرت یدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہیرا سے ایک خاتون چلی اور مکے تک پہنچی اور امن ایسا تھا کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا پھر وہ لمحے بھی میں نے دیکھے کہ کسرا بن ہرمس کے خزانے مسجد نبوی کے باہر پڑے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں تیسری چیز میں دیکھ نہ سکا اور میں نے لوگوں کو کہا کہ یہ میں تو نہیں دیکھ سکا میری شاید زندگی وفا نہ کرے اور اگر تمہاری زندگی وفا کرے تو تم دیکھنا میرے آقا نے جو فرمایا تھا دو باتیں تو پوری ہو گئی ہیں اور تیسری بات تم دیکھ لو گے حضرت یاحیہ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا اور انہوں نے مجھے افریقہ کی جانب زکوات وصول کرنے کے لیے بھیجا میں وہاں سے زکوٰۃ وصول کی اور پھر میں زکات لینے والے مستحقین کو ڈھونڈنے لگا تو کہتے ہیں مجھے کوئی مستحق نہ ملا پھر میں غلام پکڑتا اور اس کے پیسے دے کے اس کو آزاد کرواتا چلا جاتا حضرت عمر بن عبد العزیز کا زمانہ ہے کہ گورنر ہے عراق کا وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو لکھتا ہے کہ اتنی رقم ہے اس کا کیا کرنا ہے تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں رقم لے کے یہاں نہ آنا وہاں عراق کے لوگوں میں بانٹ دو جو زکوۃ کے مستحق ہیں ان کو تقسیم کر دو تو گورنر لکھتا ہے جو مستحق ہے ان کو دے دی اب کوئی مستحق نہیں رہا تو میں کیا کروں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں جو مقروض ہیں ان کا قرض اتار دو تو کہتے ہیں کہ ہاں قرض بھی میں نے اتار دیا ہے رقم پھر بھی بچ رہی ہے کیا کروں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پھر لکھا جو شخص شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا حق مہر ادا کر دو میں نے کہا کہ وہ بھی کر دیا ہے رقم پھر بھی بچ گئی اب کیا کروں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے لکھا کہ جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے ٹیکس دیا ہوا ہے جتنا ٹیکس دیا ہے اس سے دگنے پیسے ان کو قرضے میں دے دو اور ان کو کہو جاؤ اس کا کاروبار کرو کھیتی باڑی کرو اور ساتھ انہیں یہ بھی کہہ دینا قرض کی فکر نہ کرنا اور زیادہ اس میں پریشان نہ ہونا جب دے سکو گے دے دینا یہ دور بھی پھر اسلام نے دیکھا اور یہ گھڑیاں بھی دیکھی جب چیتھڑے پہنے ہوئے تھے جب پیو لگے لباس پہنے تھے جب پیٹ میں ڈالنے کے لکما بھی نہیں تھا اللہ کا دن اس وقت بھی غالب تھا اور جب گلیوں کے اندر ریشم بکھرا ہوا ہوتا تھا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا دین اس وقت بھی غالب تھا دین کا غالب ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق جو ہے وہ مال و دولت سے نہیں ہے اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں مومن کا زوال بے ذری سے نہیں ہے بلکہ اس کا سبب کوئی اور ہے وہ سبب ڈھونڈنا ہے کہ ہم دنیا میں رسوار ہو کے کیوں رہ گئے ہم زمانے کے سامنے تماشا کیوں بند کے رہ گئے آج ربی کی امت پوری کائنات میں رزوا ہو کے کیوں رہ گئی آج ہمارا تماشا دیکھا جا رہا ہے آج بھوکے کتوں کو ہماری بےشر بہنوں کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے اور اس کا تماشا دیکھا جا رہا ہے کیا ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے ہم نے سراغ لگانا ہے دولت کی قلت اور کثرت یہ سانوی چیزیں ہیں ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے ہم کبھی مالی طور پہ کمزور تھے رسوا نہیں ہوئے ہیں مال زیادہ ہو گیا رسوا نہیں ہوئے ہیں رسوائی کے سبب کوئی اور ہیں آئیے تمہیں کہانی دل آریز سناؤ اسلام کے عروج اور بانک پن کی مختصر کہانی آپ دیکھ لیں کہ حضور جب جلوہ فراز ہوتے ہیں مکے میں تو اللہ کا گھر تین سو پینسٹھ بتوں سے بھرا ہوا ہے وہ دنیا کے اندر خدا کا پہلا گھر اور تین سو پینسٹھ بتوں کا قبضہ ہے اس گھر کے اوپر پھر حضور آئے اور داخت دین دی اور آقا کریم علیہ السلام نے ان بتوں کے لوس سے کعبہ کو پاک کیا کہانی اتنی دل آغیز ہے کہ حضور نبوت کے اعلان کے تیرہ سال گزارنے کے بعد جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد سو سے متجاوز نہیں تھی جن لوگوں نے ہجرت کی ہے تاریخ پڑھیں سن دو ہجری کو بدر کے مقام پہ حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ ہوتا ہے مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی جو لوگ گھروں میں تھے ان کی تعداد بھی ساتھ شامل کر لیں بچے اور خواتین بھی شامل کر لیں چھ سات سو لوگ بنتے ہوں گے اور آٹھ ہجری کو فتح مکہ ہوا ہے اس واقعہ کے چھ سال بعد تو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد جو سپاہیوں کی تھی وہ دس آزار تھی اور پھر آٹھ ہجری کو یہ واقعہ ہوا ہے تو دس ہجری کو حجت الوداع ہوتا ہے دس ہجری کو حضور کے سامنے جو لوگ بیٹھ کے خطبہ سن رہے تھے ان کی تعداد ایک لاکھ چوالی ہزار تھی اور جو گھروں میں لوگ شامل تھن کو بھی ملائیں تو چھے لاکھ تک پہنچتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دو سال دو ماہ اور کچھ دن تخت خلافت پہ رہے ہیں اور آپ کے ادوار کی فتوحات کو اگر اس کی ایوریج نکالیں تو ایک دن میں اسی مربع میل علاقہ روزانہ فتح ہوتا ہے حضرت عمر کا دور دیکھیے حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حدود تیئیس لاکھ مربع میل تک پھیل گئی ہیں محمد بن قاسم جب سندھ میں آیا ہے تو یہ بہت بعد کی کہانی نہیں ہے یہ بانوے ہجری کی کہانی ہے ابھی صحابہ موجود تھے ادھر اندلس کے دروازے پہ تارک بن زیاد دستک دے رہا ہے تو وہ تابع ہے اور یہ بھی بانوے ہجری کی کہانی ہے ادھر سندھ تک مسلمان پہنچ گئے ادھر وہاں تک پہنچ گئے آپ چائنا میں جا کے دیکھیں حضرت سعد بن نبی وقا صحابی کی قبر وہاں ہے وہ وہاں تک پہنچے ماں بناؤ نہر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا ادھر آرمینیا تک پہنچے یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر عظیمتوں کی کیسی داستان رقم کی اقبال تڑپ کے کہتے ہیں دیے زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دش تو دش دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے آج دیکھیں جا کر کے جبل تارک کو جہاں وہ پانچ سو قدوسی وہاں نکلے تھے وقت کے حکمران نے اپنے جاسوس کو بھیجا دیکھ کیا وہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کتنی تعداد ہے تو جا کر کے جاسوس نے کہا پتہ نہیں زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں اور ان کی تعداد پانچ سو سے آگے پیچھے ہے اور پھر ان پانچ سو لوگوں نے یورپ کے دروازے میں داخل ہو کر کے حق اور باطل کے اس مارکے کے اندر وہ عظیمت کی داستانے رقم کی کہ اقبال خراج پیش کرتے ہوئے کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہےبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے دل کو اجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی وہ کہانی کتنی دل آویز ہے سر زمین اندلس ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں پہ کبھی آشیاں ہمارا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا پوری دنیا پر اسلام کے پوریرے لہرا رہے ہیں اور اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے جب یروشلم فتح ہوا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینے سے چلے اور یروشلم میں پہنچے حضرت عمر مدینے سے چلتے ہیں کتنا بڑا قافلہ لے کر کے کتنا پروٹوکول ہے حضرت عمر اکیلے اور ساتھ ایک غلام اور اونٹ بھی ایک باری باری سوار ہوتے ہیں کبھی غلام سوار ہوتا ہے کبھی عمر سوار ہوتے ہیں حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیز پہ امن دینے والے لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہیں وہ نور بانٹنے والے آج کے حکمرانوں نے تمہیں رمضان المبارک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا پیکج دیا ہے اور آج بچے بھی تڑپ رہے ہیں اور جوان بھی سسک رہے ہیں اور ماہ سیام میں جن اذیتوں میں قوم کو مبتلا کر دیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے او تمہیں میں حضرت عمر کی کہانی سنا ہوں حضرت عمر دن کو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے اور ان کا تخت کو سونے زبرجت کا نہیں تھا مسجد نبوی کی چٹائی تھی اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے اور جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے کہا تمہارے گھر سے دھواں نکل رہے ہیں اور بچے رو رہے ہیں ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی عمر کے پہتلے سے زمین نکل گئے کہا کیا ہوا کہا تین دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے کم بخت سو بھی نہیں رہے اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا فوراً پلٹے واپس بیت المال میں آئے گھی کا ایک کنستر لیا آٹے کی بوری لی مرچ مسالہ جات بہت کچھ اٹھایا اپنے کندھے پہ رکھا بوری اپنی کمر پہ لا دی عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لیا آگے بڑھا کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لوگے گے کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا کہا عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں اور اس خاتون کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں اس کی جان میں جان آ جاتی ہے کہا جلدی جلدی آٹا گوندو اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو سبزی تیار کر دیتے ادھر آٹا گند جاتا ہے اور پھر اوپر چولہ رکھا جاتا ہے چولے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے وہ کھانا پکانے لگتی ہے آگ بجھتی ہے تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے جھک کے مارتا ہے کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا بچے کھا رہے اب بچے غوروں کے نڈال ہو چکے تھے حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے جس کا بکری کا بچہ چلتا ہے ویڑے کے اندر کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور دل میں کہتے ہیں، عمر جتنا ہے اب اتنا ہنسانا بھی پڑے گا تو کبھی عمر امیر المومنین یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو تیئیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے آدھی دنیا کا بادشاہ ہے حضرت عمر جو ہے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے اس نے اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹہ کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑیا عمر کو معاف کر دے اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے کہا عمر بیچارہ بڑا پھنسا ہوا ہے فکر ہے اس کو یرمو کو پستا تو حلوان کی جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا کانٹوں میں الجی ہوئی بے چارے کی جان ہے نیند اس کو بھی آتی ہے آخر وہ انسان ہے میری بہن عمر کو معاف کر دے اس نے کہا نانا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر قیامت کا دن ہوگا عمر کا گرے ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا جب اس نے یہ بات کہی تو عمر برداشت نہ کر سکے بچوں کی طرف بلٹ بلکھ بلک کر رونے لگے کہا وہ بدنسیب عمر تیرے سامنے ہے آج ہی کہلا جو کہنا ہے قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا اس نے کہا تو بد نصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہوں میرے عمر کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا اللہ اکبر میں اس حضرت عمر کی کہانی سنانے لگا تھا حضرت عمر نکلے یروشلم میں ایک اونٹ ہے ایک غلام ہے کبھی وہ سوار ہوتا ہے کبھی آپ باری مقرر کی ہے جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑنے کی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی آگئی غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں آپ آ جائیں دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے اپنی باری پہ تم بیٹھو گے اپنی باری پہ میں بیٹھوں گا لوگ منتظر کھڑے ہیں دور سے جب دیکھا کہا اس کی ہےبت سے کامپتے تھے ہم یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے رنگ کالا ہے ہوٹ موٹے ہیں اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکا کھا رہے ہو ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اوٹنی کے اوپر سوار ہے ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جرا نے استقبال کیا تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا کہا لا الہ الا اللہ ازل قوم فلّ بل اسلام کہا کہ لا الہ الا اللہ اے ابو عبیدہ بن جرا ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے اور میں تمہیں ایک تاریخ ساتھ بات کہنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی وہ پیٹاگون سے نہیں ملی وہ واشنگٹن سے نہیں ملی وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا پاکستان حاصل کیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا ہے ہم نے انحراف کر دی ہے آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہیں کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے ہماری پستی ہماری زبو حالی ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے اس مرکز حیات کو اس مرکز زندگی کو اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں انہی حضرت عمر کی کہانی ہے وادی تہاما سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو کہا تم نہیں جانتے مجھے بچپن کی کہانی یاد آ گئی کہا کیا کہانی ہے کہا یہی عرض تہاما تھی میرے باپ خطاب نے مجھے پانچ اونٹ دیے تھے کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا میں آگے والا سیدھا کرتا تھا پیچھے والا ٹیڑا ہو جاتا پیچھے والا سیدھا کرتا آگے والا ٹیڑا ہو جاتا میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کے تم سے پانچ اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے پانچ اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے اور آج شرق سے لے کر غرب تک تیئیس لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہے یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے عمر سے تو پانچ اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے تو یہ عزتیں یہ تخت وطا یہ حکومتیں ہمیں حضور کی دہلیز سے ملی ہیں جب ہم نے اس دہلیز کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اوپر رسوا ہو گئے اور ذلیل کر کے رکھ دیے گئے آج ہماری حالت یہ ہے کہ غیر بھی ہمیں تانے دے رہے ہیں میرا ایک دوست پچھلے دنوں کے اندر ننکانہ صاحب گیا تو وہ مجھے آ کر کے جو کہانی سنانے لگا اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس کے لہجے میں بے پنا درد تھا کہنے لگا کہ مجھے شوق دامن یہ ہوا کہ میں یہاں سکھوں کا گردوارا بھی دیکھوں کہتے میں اسی شوق میں ان کا گردوارہ دیکھنے چلا گیا تو جب گردوارے کی سیڑھی آئیں تو میں جوتے اتارے اور میں سوچ رہا تھا کہ ان کو سمیٹ کے کہاں سنبھالوں تو ایک شخص آگے بڑھا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ تسلی سے جائیں یہ گردوارہ ہے مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے تو کہتا کہ میرا کلیجہ پھٹنے لگا کہ ہم اس قدر اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے ہیں کیونکہ جواب تو میرے پاس نہیں تھا جو اس کو میں دے سکتا چونکہ ہماری حالت بہن ہی یہی ہے تو کہتا ہے کہ میرا کلیجہ کٹنے لگا کہ ہم اس پستی اور اس ذلت کے مقام پہ چلے گئے ہیں اب ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے ذمی ہیں وہ بھی ہم کو جو ہے وہ تانا دے رہے ہیں اور ہمارے مستامن بھی ہم کو تانا دے رہے ہیں اور ملک کے اندر بھی ہم کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ ہماری ذلت اور رسوائی کی مثالیں ہیں ہماری اخلاق کی پستی اور زبو حالی نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے میں بہت پرانی کہانی نہیں سنانے لگا آپ کو یہ قرون اولا کی کہانی نہیں ہے یہ کہانی جو ہے وہ صحابہ کے زمانے کی بھی نہیں ہے یہ کہانی جو ہے وہ تابعین کے بھی دور کی نہیں ہے وہ کے دور کی بھی نہیں ہے یہ سر سختی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے یہ جنید بغدادی کے دور کی بھی نہیں ہے ہاں ہاں یہ مجد الفانی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے یہ کل کی بات ہے ہم دور غلامی میں تھے ہمارے اوپر انگریز حکومت کر رہا تھا ایک انگریز افسر شاہی مسجد دیکھنے کے لیے آیا اور جب چبوترے کے اوپر چڑھا تو ایک گداگر نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا اس نے بٹوا نکالا اور اس کی ہتھیلی میں کچھ پیسے رکھے دوبارہ وہ جیب میں بٹوا ڈالنے لگا تو بٹوا اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بے توجہی میں اندر چلا گیا اس گداگر نے آگے بڑھ کے اس بٹوے کو پکڑ لیا خیال تھا یہ واپس آئے گا تو میں اس کو بٹوا دے دوں گا لیکن وہ کسی اور دروازے سے نکل گیا اور یہ منتظر رہا وقت گزرتا رہا ایک سال گزرنے کے بعد وہ دوبارہ پھر آیا اس کا کوئی دوست اسے ملنے آیا تھا انگلستان سے اس کو شاہی مسجد دکھلانے کے لیے وہ پھر آیا یہ گدہ گار وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے پہچان لیا کہا صاحب دو لمحوں کے لیے رکیے مجھے آپ سے ضروری کام ہے دوڑا دوڑا گیا قریب ہی گھر تھا وہاں سے وہ بٹوا اٹھا لایا اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے تھے کہا یہ ایک سال قبل آپ آئے تھے آپ کو یاد ہو نہ یاد آپ کا یہ بٹوا گر گیا میں ڈھونڈتا رہا آپ مل نہ پائے اس نے جب دیکھا وہ ایک کبھی بٹوے کے اندر رقم کو دیکھے کبھی گدا گھر کے چہرے کو دیکھے پھر اس سے رہا نہ گیا اس نے کہا تو گدا گھر ہے اور تو ایک ایک پائی صبح سے شام تک اکٹھی کرتا ہے اتنی رقم تجھے اکٹھی مل گئی تو, تو اس رقم سے اپنا گھر بنا سکتا تھا کاروبار سیٹ کر سکتا تھا اور ایک سال ہو گیا تو میرا انتظار کرتا رہا اس نے کہا بابو بات رقم کی نہیں ہے تو عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی کو کہا کہ میرے امتی کا بٹوا گرا تھا اور تیرے غلام نے پکڑا تھا تو پھر میرا نبی جو ہے تیرے نبی کے سامنے شرم سار ہوگا میں گداگر ضرور ہوں بے غیرت نہیں ہوں میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندگی ہو یہ تو گداگروں کی کہانی ہے آج شاہوں کی کہانیاں سناؤں تو کلیجہ منہ کو آئے آج وزیروں کی کہانیاں سناؤں تو کلیجہ پھٹنے لگے آج آیا سلطنت پہ براجما تخت شاہی پہ بیٹھے ہوئے آ یہ گوزارا آ یہ افسر آ یہ وڈیرے ان کی کہانیاں چھیر بیٹھوں تو کلیجہ پھٹنے لگے جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ حکم ہوتا ہے اپنا آمار دے میں نے اصلاح امت کانفرنس کے موقع پہ آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ یہ تو کرم ہے محمد کی زلفوں کا کہ ہمارے اوپر پتھر نازل نہیں ہوتے ورنہ جو حال ہم نے کر دیا ہے اور جس اخلاقی انحطاط کا ہم شکار ہیں ہمارے اوپر تو آسمان ٹکڑے ہو کے برستا اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں اقبال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں یہ نہیں ہے مسئلہ مسئلہ پستی ہے زبوحالی ہے تعلیمی انہتات ہے عملی انحطاط ہے مرکز سے جو ہے وہ دوری ہے دام نے رسالت ماب کو چھوڑ دیا ہے پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی آئیے ابھی بھی موقع ہے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا رب سے بھی معافی مانگ لیں گمبد خزرہ کے مکین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دام رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھلی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی آج وہ شیر مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہے جو بچپن میں پڑھ پڑھ کے رویا کرتے تھے وہ کیا کمال کسی نے کہا ہنجے رونا تے اکھا بچوں جانا نہیں نور جانا زبو حالی میں پہنچ گئی ہنجے رونا تے وچوں بچوں جانا نہیں نور جاندا ہے میں بدبخت بخت نو ویک کے میرا سایہ بھی میں دور دور ہے میں پاپی مجرم میں میلا اتھرو میں پاپی بندہ حضور مافی حضور مافی حضور مافی حضور مافی تو سانسی ڈکے آ جنہ کا ماں تھی حضور جی میں اوکر گیا ہوا گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تیک کر اتر گیا ہوا تو ہڑے حکمانو چھڑ کے آکا میں جینڈا کتے ہیں مر گیا ہوا حضور مافی حضور مافی حضور مافی حضور مافی حضور مافی علامہ اقبال فرماتے ہیں او اگر تم دوبارہ اسی عروج کو دیکھنا چاہتے ہو تو نے مستفیٰ کو تھام لو سارا فلسفہ اقبال نے اپنے شیر میں نچوڑا شکوہ اور جواب شکوہ اقبال کی امت کی کہانی ہے جو رب سے کہی ہے شکوے میں کہتا ہے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے نو انسانی کو غلامی سے چڑھایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں لیکن جواب شکوا میں جب جواب آتا سارا نشہ اترتا ہے سیگا بدلا لفظ وہی ہیں میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے صفائے بہر سے باطل کو مٹایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظرے فردا ہو واعض قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی تبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم آزاں روے بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلکین غزالی نہ رہی مسجدیں مرسی ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی صاحب او صاف وہ حجازی نہ رہے تو اقبال نے اپنے جواب شکوے کو یہاں آ کر کے روکا صدا ادھر سے آ رہی ہے امت کو علاج دیا جا رہا ہے اقبال کے سارے فلسفے کا نچوڑ یہ ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں پھر لوہ بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے قلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے تختی بھی تیرے پاس ہوگی قلم بھی تیرے پاس ہوں گے پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے تو ہم نے ان راہوں کا مسافر بننا ہے آئیو زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن حاصل کرنے کے لیے حضور کی دہلیز پہ آ جائیں بہت دور جا چکے ہیں آکا کی رحمت اب بھی آوازیں دے رہی ہیں میرے بھولے بھالے امتی واپس آ جاؤ میں تمہیں سینے سے لگا کے تمہارے پچھلے سارے گنا بخشوا دوں گا اور رب کہہ رہے بلو ان ظالم انفوسا ہوں کا ظلم کر بیٹھے ہو کوئی بات نہیں میرے محبوب کی دہلیز پہ آ جاؤ میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے میں تمہارے سارے گنا ہی معاف فرما دوں گا اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاؤ گے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں دے آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم, دم, دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں